وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُونَ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ نے تمہیں برگزیدہ کر لیا اور تمہیں پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تمہارا انتخاب کر لیا اے مریم تم اپنے رب کی اطاعت کیا کرو اور سجدہ کرتی رہا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو یہ خبر غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف اے نبی وہی سے پہنچاتے ہیں آپ ان کے پاس نہ تھے جب کہ وہ اپنی میں ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے اور نہ تو آپ ان کے جھگڑے کے وقت ان کے پاس تھے سامعین ابینایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے مریم خدیجہ عائشہ اور آسیہ رضی اللہ عنہن ضوجۂ فرعون کی فضیلت یہاں <سلام> بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریم علیہ السلام کو فرشتوں نے خبر پہنچائی کہ اللہ نے انہیں ان کی عبادت کی کثرت ان کی دنیا سے بے رغبتی ان کی شرافت اور شیطانی وساوس سے دوری کی وجہ سے اپنے قرب خاص کا درجہ عنایت فرما دیا ہے اور تمام جہان کی عورتوں پر انہیں خاص فضیلت دے رکھی ہے صحیح مسلم شریف وغیرہ میں ابو حرا رضی اللہ عن سے روایتیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی عورتیں اونٹ پر سوار ہونے والیاں ہیں ان میں سے بہتر عورتیں قریش کی ہیں جو اپنے چھوٹے بچوں پر بہت ہی شفقت اور پیار کرنے والی اپنے خاوند کی چیزوں کی پوری حفاظت کرنے والی ہیں مریم علیہ السلام بنت عمران اونٹ پر کبھی سوار نہیں ہوئی بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ عورتوں میں سے بہتر عورت مریم بنت عمران علیہ السلام اور عورتوں میں سے بہتر عورت خدیجہ بنت قوالد ردی اللہ عنہ ہے ترمیدی کی صحیح حدیث میں ہے کہ ساری دنیا کی عورتوں میں سے مریم بنت عمران خدیجہ بنت قوالد فاطمہ بنتے محمد اور آسیہ فرعون کی بیوی ہیں جو تمام میں افضل ہیں اور حدیث میں ہے کہ یہ چاروں عورتیں تمام عالم کی عورتوں سے افضل اور بہتر ہیں اور حدیث میں ہے کہ مردوں میں سے کامل مرد بہت سے ہیں لیکن عورتوں میں کمال والی عورتیں صرف تین ہیں مریم بنت عمران آسیہ فراؤن کی بیوی اور خدیجہ بنت قوالد اور عائشہ ردی اللہ عنہما کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سریر یعنی گوشت کے شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی کی تمام کھانوں پر یہ روایت بخاری مسلم نسائی وغیرہ کی ہے یہ حدیث سوائے ابو داود کے باقی اور سب کتابوں میں ہے صحیح بخاری شریف کی اس حدیث میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں میں نے اس حدیث کی تمام صنعتیں اور ہر سند کے الفاظ اپنی کتاب الوداع ال میں عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں جمع کر دیے ہیں وللہ الحمد والمنہ مریم علیہ السلام کی عبادت اور گزاری پھر فرشتے فرماتے ہیں کہ اے مریم تم خوشو خدو رکو سجود میں رہا کرو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنی قدرت کا ایک عظیم الشان نشان بنانے والے ہیں اس لیے تمہیں رب کی طرف پوری رغبت رکھنی چاہیے قنوط کے معنی اطاعت کے ہیں جو آجزی اور دل کی حاضری کے ساتھ ہو جیسے ارشاد فرمایا وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كل اللہ قانتون یعنی اللہ ہی کی ماتحتی اور ملکیت میں زمین و آسمان کی ہر چیز ہے سب کے سب اللہ کے محکوم اور تابع فرمان ہیں مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مریم علیہ السلام نماز میں اتنا لمبا قیام کرتی تھیں کہ دونوں ٹخنوں پر ورم چڑھ جاتا تھا قنوط سے مراد نماز میں لمبے لمبے رکوع کرنا ہے حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مراد یہ ہے کہ اے مریم اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہو اور رکو و سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ قرآن ذکریہ علیہ السلام کے نام نکلا یہ اہم خبریں بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کا علم آپ کو صرف میری وہی سے ہوا ورنہ آپ کو کیا خبر آپ کچھ اس وقت ان کے پاس تھوڑے ہی موجود تھے جو ان واقعات کی خبر لوگوں کو پہنچاتے لیکن اپنی وحی سے ہم نے ان واقعات کو اس طرح پر کھول دیا گویا آپ اس وقت خود موجود تھے جبکہ مریم علیہ السلام کی پرورش کے بارے میں ہر ایک دوسرے پر سبقت کرتا تھا سب کی چاہت تھی کہ اس دولت سے مالا مال میں ہو جاؤں اور یہ اجر مجھے مل جائے جب آپ کی والدہ صاحبہ آپ کو لے کر بیت المقدس کی مسجد سلیمانی میں تشریف لائیں اور وہاں کے خادموں سے جو موسا علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے کہا کہ میں انہیں اپنی نظر کے مطابق اللہ کے نام پر آزاد کر چکی ہوں تم اسے سنبھالو یہ ظاہر ہے کہ یہ لڑکی ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ حیض کی حالت میں عورتیں مسجد میں نہیں آ سکتی اب تم جانو تمہارا کام میں تو اسے گھر واپس نہیں لے جاؤں گی کیونکہ اللہ کے نام پر اسے نظر کر چکی ہوں عمران یہاں کے امام نماز تھے قربانیوں کے محتمم تھے اور یہ ان کی صاحبزادی تھیں تو ہر ایک نے بڑے چاؤ سے ان کے لیے ہاتھ پھیلا دیے ادھر سے زکریہ علیہ السّلام نے اپنا ایک حق اور جتایا کہ میں رشتے میں بھی ان کا یعنی مریم کا خالو ہوتا ہوں تو یہ لڑکی مجھے کو ملنی چاہیے لیکن اور لوگ راضی نہ ہوئے آخر قرآن ڈالا گیا اور قرآن میں ان سب نے اپنی وہ قلمیں ڈالی جن سے طورات لکھتے تھے تو قرآن زکریہ علیہ السلام کے نام نکلا خیال رہے کہ خالو سے اس شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حجاب ہے پردہ کرنا ہے محرم رشتہ داروں کی تفصیل انشاءاللہ شاء اللہ صورت النساء کی تفسیر میں آئے گی چنانچہ زکری علیہ السلام اس سعادت سے مشرف ہوئے دوسری مفصل روایتوں میں یہ بھی ہے کہ نہر اردن پر جا کر یہ قلمیں ڈالی گئیں پانی کے بہاؤ کے ساتھ جو قلم نکل جائے وہ نہیں اور جس کا قلم ٹھہر جائے وہ مریم علیہ السلام کا کفیل بنے چنانچہ سب کی قلمیں تو پانی بہا لے گیا صرف زکری علیہ السلام کا قلم ٹھہر گیا بلکہ الٹا اوپر کو چڑھنے لگا تو ایک تو قرعے میں ان کا نام نکلا دوسرے قریب کے رشتہ داری تھی پھر یہ خود ان تمام کے سردار امام عالم بلکہ اللہ کے نبی تھے بس انہی کو مریم علیہ السلام کی کفالت سونپ دی گئی